الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ ابو مسعب سوری حفظه اللہ کی کتاب دعوت المقاوم الاسلامی علی عالمی یعنی عالمی جہاد کی دعوت نامی کتاب سے ہمارا درس مقدمے میں جاری ہے کل کے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ استاذ محترم نے جو افکار اس کتاب میں ذکر کیے ہیں وہ افکار کس طرح پروان چڑھے ہیں اور کس طرح ان میں پختگی آئی ہے تو ساز محترم نے اس سلسلے میں چھ مرحلے بیان کیے ہیں انیس سو نوے سے اور یہ مراحل جو ہیں تقریباً دو چار تک جاری رہیں گے ان حالات کے دوران کتاب میں موجود افکار نے نشونما پایا ہے اور یہ افکار کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے کل کے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ عالم اسلام پر کئی قسم کے زلزلے آئے فکری زلزلے آئے اور آسابی زلزلے آئے اور سیاسی زلزلے آئے سیاسی زلزلے کے نتیجے میں سرکاری مولویوں کا پتہ لگا مجاہدین کا پتہ لگا اور غیر مسلح اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنے والے بڑوں اور تحریکوں کا پتہ لگا اور تبدیلیاں کس حد تک آئی اس کا بھی اندازہ ہوا کہ اخوانی جو ہے ان کی فکر بس وہی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں اور جو سلفی حضرات ہیں یا دیگر علمی حضرات ہیں ان کا غم وہی فکری اور عقائد کے مسئلے میں اختلاف اور جدال ہے اور بعض تو ان میں سے پہلے جن مسائل کی وجہ سے وہ اخوان المسلمون کو کافر قرار دیا کرتے تھے خود ہی ان مسائل میں مبتلا ہو گئے اور وہ بھی پارلیمنٹ کی کرسیوں کے پیچھے بھاگنے لگے رہے جہادی حضرات اور ان کی جماعتیں جو کہ تبعی طور پر دشمن سے مقابلہ اور دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کی فکر ان کا منہج اور ان کا تجربہ جو کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں حاصل کیا اور پھر افغانستان میں حاصل کیا ان سب کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اگلے مورچے پر ہوتے امریکہ کے خلاف لیکن بہت ہی جلد یہ بات معلوم ہوئی اور اس بات کا پتہ چلا کہ مجاہدین کی فکر بھی جہاں کہیں ان کو کوئی جائے پناہ ملتی ہے وہاں ماسکر قائم کرنا اور نئی برتیاں کروانا اور پھر اسی طرح پرانے نظام پر چلنا پرانا مقصد اور پرانا نظام کیا تھا سریا قطریہ حرمیہ یہ ان تنظیموں کے صفات ہیں خفیہ ایک ملک کے دائرے میں بند اور جس طرح احرام مصر اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اس طرح ایک نظام ہے امیر صاحب نائب امیر قومندان اور معمورین بالکل وہی نظام جو پہلے سے چلا رہا تھا وہ آج تک جاری ہے اور جو مقصد تھا جو پہلے تھا وہ آج بھی جاری ہے کہ الفاہ بے حکومت ہی بلا دیا لامت اسلامی کہ اپنے ملک کی جو حکومتیں ہیں ان کو گھیرے میں لے کر گرایا جائے اور اسلامی حکومت قائم کی جائے بالکل وہی ستر کی دہائی میں اور اسی کی دہائی میں حتیٰ کے نوے کے شروع تک جو افکار تھے جو ترتیبات تھیں وہی جاری تھیں اور مختلف ملکوں میں مجاہدین کی تحریکیں اسی طرح جاری تھی ایسا نہیں تھا کہ امریکہ اب نیو ورلڈ آرڈر ایک نیا عالمی نظام لے کر آیا ہے تو ہمیں بھی ایک نیا عالمی جہاد شروع کرنا چاہیے ایسی تبدیلیاں نظر نہیں آتی تھی استاد کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ لوگوں کی توجہات کسی اور طرف ہیں اور جو حالات ہیں حالات کی رفتار کسی اور طرف ہیں ہم فی وادن و فی وادن یہاں عبارت اس طرح ہے شار تو الاحداف و نستقبل یا سیرو فی دن آخر کئی مجاہدین کی توجہات اور ان کے اہداف کئی اور ہیں اور حالات اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ کسی اور طرف ہے اس طرح فرما رہے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ جو افکار میں ابھی حتمی طور پر آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی بنیادیں پڑھنی شروع ہوئی اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں میں نے بہت سارے عرب مجاہدین کے ساتھ جن کا تجربہ تھا فکری مباحثے اور لکھنے میں اور امت کی رہنمائی میں ان کے ساتھ میں نے مباحثے کیے اور پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ابھی تک جو میرے افکار ہیں یہ بالکل نئے ہیں اور جہادیوں کے ماحول سے بہت دور ہیں جب جہادیوں کے ماحول سے دور ہیں تو پھر غیر جہادی جو ہیں ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں جن کا مقصد ہی سر سے سر مارنا ہے لڑنا بڑنا ہے جنگ کرنا ہے ان کے ہاں یہ افکار نہیں ہیں تو پھر جو لوگ لڑے بغیر راستہ نکالنے کی کوششوں میں جتے ہوئے ہیں ان سے کیا توقع کرنا اس وقت بعض بنیادی نکات میرے ذہن میں پیدا ہو چکے تھے ان میں سے بعض کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ عالمی جہاد کی جو فکر ہے اس فکر کی جو بنیادی نکات ہیں مرحلہ وار وہ چند افکار اس وقت میرے ذہن میں پیدا ہوئے تھے جن پر مجھے اطمینان حاصل ہو چکا تھا ان کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس محترم جو افکار یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ چھ نقطوں پر مشتمل ہے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سہرا کے طوفان نامی اس جنگ جو کہ کویت کی آزادی کے پردے میں شروع ہوئی ہے اور جس جنگ کا جنڈا عالمی نظام کے عالم برداروں نے اٹھایا ہوا ہے اس جنگ کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حقیقی دشمن جو ہمارے ملکوں پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے اس جنگ نے ان کو ظاہر کر دیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں وہ عالمی صلیبی اور عالمی سہیونی طاقتیں ہیں جن کی سربراہی امریکہ اسرائیل اور نیٹو ممالک کر رہے ہیں اور اس جنگ نے ہمارے سامنے اصل دشمن کو اور حقیقی دشمن کو لا کھڑا کیا ہے جس کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے اور اگر ہم اب اپنے ہی ملکوں کے حکمرانوں کے ساتھ ایک محدود دائرے میں تیاری اور پھر جہاد کے مراحل سے گزرتے رہیں تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے و عالم رغمہ مشروعیتی شران جائز ہونے کے باوجود کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی کامیابی سے مراد یہاں شہادت نہیں ہے وہ تو اخروی کامیابی ہے کامیابی سے مراد یہاں وہی ہدف ہے جو آپ حضرات خود دنیا کو پیش کرتے ہیں یعنی ہم اور آپ حضرات جو مجاہدین ہیں جو دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ مرتد حکومت کو گرا کر اسلامی حکومت قائم کی جائے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ جو جنگ ہم کر رہے ہیں اپنے ہی علاقائی مرتدین کے خلاف اس کا نتیجہ اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے تجربے نے یہی ثابت کیا ہے اور یہی نظر آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں جو قاتل اور مقتول ہے یہ دونوں ہماری ہی قوم سے متعلق رکھتے ہیں اور یہ کسی جنگ ہے جسے دشمن نے ہم پر مسلط کیے اور اس کے کردار بھی اسی نے تقسیم کیے ہیں کہ کچھ حکمران ہیں اور کچھ محکوم ہیں کچھ ظالم ہیں کچھ مظلوم ہیں اور ان کی یہ سیاست ہے کہ ان حکمرانوں کو ظالم بنایا جائے تاکہ مظلوم طبقہ ابرے اور پھر آپس میں لڑیں اور یہ حکمران طبقہ شریعت کی خلاف ورزی کرے اور پھر مسلمان جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہوں دونوں طرف سے لڑنے والے ایک ہی قوم کے افراد ہیں پاکستان میں ہو تو دونوں طرف سے پاکستانی لڑ رہے ہیں عرب ممالک میں ہو تو دونوں طرف سے عرب لڑ رہے ہیں اور فلسطین میں ہو تو دونوں طرف سے فلسطین لڑ رہے ہیں کشمیر میں ہو تو دونوں طرف سے کشمیری لڑ رہے ہیں مرتد بھی کشمیری ہیں مسلمان بھی کشمیری ہیں ایک ہی قوم کے افراد جو ہیں اس انقلاب میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ اس انقلاب کو ہوا دینے والے اور اس انقلاب کو مزید نتائج سے دور لے جانے والے کون لوگ ہوتے ہیں یہ سفید فارم انگریز ہوتے ہیں اور یہ صلیبی ہوتے ہیں اور یہ یہودی ہوتے ہیں جو مسلسل اس جنگ کو بھڑکاتے رہتے ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مثال طور پر پاکستان میں بھی آج 2014 چودہ ہے اور ہم اس جنگ میں دس سال سے مصروف ہیں اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان اور یہ مرتد حکومت آپس میں مل بیٹھنا چاہتے ہیں تو فوراً ہی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پھر یہ آپس میں مل بیٹھ نہیں سکتے ان کا آپس میں ملنا اور آپس میں بیٹھنا یہ کفار کے مفادات کے خلاف ہے کیونکہ پھر یہ آپس میں مل کر بیٹھ جائیں گے یا شریعت نافذ ہو جائے گی یا جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر اصل دشمن کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نا یہ اس لیے ہمارے اصل دشمن کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں آپس میں مصروف رکھے اور ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں یہاں پر پھر اس بات کو میں بطور وضاحت کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جائز ہے جائز ہے جائز ہے لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ بات سوچنے کی ہے بات سمجھ میں رہی ہے دونوں طرف سے عبد الکریم اور عبد الشکر لڑ رہے ہیں ایک طرف آبد ال کریم مجائے دوسری طرف عبد الشکر مرتد ہے لیکن ہیں دونوں ایک ہی ای قوم کے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہودی تھا اس کے گھر میں سانپ گسایا تو اس نے اپنے مسلمان پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ یہ سانپ مار کر دو تو اس نے سانپ مار کر دیا پھر وہ چلا گیا مسلمان تو اسی طرح ہوتا ہے نا اچھے کام زیادہ کرتا ہے مسلمان اور ہونا بھی چاہیے پھر یہ کہ بیوی نے کہا کہ تم کیسے مار دو تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم نے وہ جا کر مسلمان کو بلایا ہے سانپ مارنے کے لیے خود نہیں مار سکتے تھے تم اسے اس نے کہا بیگم تم بات نہیں سمجھتی ہو سانپ بھی میرا دشمن ہے یا مسلمان بھی میرا دشمن ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے میں نے اس لیے اسے بلایا تھا کہ اگر سانپ نے اسے ڈس لیا تو یہ مر گیا میری جان چوٹ گئی اور سانپ مر گیا میری جان چوٹ گئی مجھے کیا اب بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہم یہاں پر سانپ کو اچھا نہیں کہہ رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج سانپ ہے اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج ایک خبیز اور بدبخت اور نجیز ترین دنیا کی بدترین غلیز ترین فوجوں میں سے ہے جس کا کام صرف جنگ کرنا ہے چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو کسی بھی مقصد کے لیے ہو اس کو مقصد سے کوئی غرض نہیں ہے اس کا مقصد صرف گولیاں مارنا ہے یہ اس طرح کی فوج ہے اس طرح کی ایک اور کمینی فوج ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں ایک ہی قوم کے لوگ ہیں دونوں کا تعلق اصل بنیادی طور پر مسلمان قوم سے ہے بات سمجھ مار رہی ہے تو اس لیے اس لڑائی کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے سام مارا جائے یا مسلمان مارا جائے دشمن کو کوئی نقصان نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ جائز ہے خصوصی طور پر میں پاکستان کے جہاد کی مثال اس لیے نہیں دینا چاہتا زیادہ اس مسئلے پر کہ اس وقت جو پاکستان میں مرتدین کے خلاف جہاد ہو رہا ہے یہ امریکہ ہی کے خلاف ہو رہا ہے اس لیے اس کو بطور مثال پیش کرنا شاید ٹھیک نہ ہو لیکن ایسے ممالک موجود ہیں جہاں امریکہ کی مداخلت ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں مجاہدین ان کے حکومت کے خلاف لڑتے ہیں لیکن امریکہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جبکہ پاکستان میں تو الحمد اس جہاد کی برکت سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے نیٹو ممالک کو بہت نقصان ہوا ہے اس کی سپلائی کو نقصان ہوا اس کے افراد کو نقصان ہوا اس کے سوارت خانوں کو نقصان ہوا ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں تو ہماری توجہ اصل دشمن کی طرف سے ادھر ادھر نہ ہو جائے اصل دشمن کو جب ماریں گے ہم تو ایک تیر سے کئی شکار ہم کر سکتے ہیں بات سمجھ میں رہی ہے اصل دشمن کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور ان مرتدین سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور مجاہدین کی پالیسی پہلے یہی رہی دو ہزار چار تک مجاہدین اس خبیث فوج سے نہیں لڑے اگرچہ دو ہزار ایک ہی سے جب امارت اسلامیہ کا سکوت ہو رہا تھا اس سقوط میں یہ مرتد حکومت اور یہ مرتد فوج شامل تھی لیکن اس کے باوجود اکابرین جہاد جو ہے صبر کرتے رہے اور اس بدبا حکومت اور خبیص فوج کے خلاف لڑنے سے پرہیز کرتے رہے کیوں تاکہ زیادہ محاذ نہ کھولے جائیں اور ایک ہی طرف مکمل توجہ جاری رکھی جائے لیکن جب مجبوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے اور اب تو مجبوری سے بات آگے نکل گئی ہے اب تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں جنگ شروع ہو چکی ہے اس سے ان منافقین کے چہرے کھل گئے ہیں ان منافقین کے نقاب اتر گئے ہیں ان مرتدین کی حقیقت اور اصلیت لوگوں کے سامنے آ چکی ہے لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے میرے بھائیوں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم جب ان مرتدین کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں تو اس سے اصل دشمن کو فائدہ ہوتا ہے بات صرف اتنی ہے یہاں پر بات کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے باللہ. اسی ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ 10 دس سالوں سے اور جب سے الحمد مجاہدین یہاں مصروف ہیں ہم اور آپ ساتھ ساتھ موجود ہیں اس میدان میں اور اس جہاد کی دعوت دیتے آئے ہیں اور دیتے ہیں اب بھی لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اصل دشمن سے توجہ نہیں ہٹانی چاہیے جیسے ہمارے بات ساتھیوں نے یہاں بیٹھ کر فیصل شہزاد کو امریکہ بھیجا اور یہیں سے ان لوگوں نے ترتیب ابو جانا خراصانی رحمہ اللہ کی اور یہیں سے بیٹھ کر وہ لندن میں امریکہ میں اسپین میں ادھر ادھر کاروائیاں کرواتے رہتے ہیں تو اصل دشمن جو ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور یہیں پر بیٹھ کر ان کے سفارت خانوں کو اور ان کی تنصیبات کو ان کے مفادات کو آپ نشانہ بناتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا جہاد جو ہے جلدی کامیابی کے قدم چمے گا کہ اصل دشمن جو ہے رس الافعا جیسا کہ شی اسامہ برحم اللہ فرمایا کرتے تھے رس الافعا سانپ کا سر سانپ کے سر کو کچلنا چاہیے سانپ کو دم کی طرف سانپ پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ فورن ڈسے گا آپ کو بس یہی بات ہے اور یہ بات سیرت کے مطابق بھی ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرمضان کا واقع آتا ہے صحیح بخاری میں تو وہاں پر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ فلان حصہ جو ہے یہ پر کی طرح ہے اور یہ فلان حصہ جو ہے سینے کی طرح ہے اور یہ فلان حصہ جو ہے یہ سر کی طرح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سر کو مارا جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر برما کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکثر مجاہدین کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے اراکان اور ہر وقت اراکان ہی کی بات کی جاتی ہے حالانکہ آپ اراکان کے نقشے کو دیکھیں برما میں بالکل الگ تلگ ایک علاقہ ہے گویا کے علاقہ ہے غیر ہے جس سے کہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں آپ اس میں حملے کرتے رہیں شاید برما کو اس کا کوئی اثر بھی محسوس نہ ہو زیادہ سے زیادہ یہ کہ کٹ جائے گا یہ علاقہ برما سے اور اس کو اس کی کوئی خاص پرواہ بھی شاید نہ ہو تو اس لیے آپ کو اس کا سر جا کر دیکھنا چاہیے اس کا سر کہاں پر ہے اس کی آنکھیں کہاں پر ہے اور اس کا سر جو ہے وہ دارالحکومت ہے اور اس کا سر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں اس کی فوج ہے استخبارات ہے اس کی آنکھیں ہیں, اس کے کان ہے آپ کو جا کر ان کو نشانہ بنانا چاہیے آپ دور دور سے اگر ماریں گے تو اس طرح ہے جیسے کہ پاؤں کی انگلی کو آپ نے تھوڑا سا زخمی کر دیا تو کچھ نہیں ہوتا دوسرا پاؤں اس کا سالم ہے وہ اس سے چلتا رہے گا یا کسی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتا رہے گا ویل چیئر پر بیٹھ جائے گا تو میرے بھائیو اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سانپ کے سر کو مارنے کا جو منصوبہ ہے جو شیخ حسام اللہ رحم اللہ نے پیش کیا ہے اس طرح مصعب سوری فرما رہے ہیں کہ یہ فکر میرے دماغ میں انیس سو نوے اور انیس سو میں آئی ہے کہ ابھی ہمیں سانپ کے سر کو مارنا چاہیے یہ جو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے اس لیے کہ دشمن نے خود ہی کردار تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ یہ فوج ہے اور یہ حکمران ہے اور یہ ظلم کرتے رہیں گے شریعت کے خلاف ورزی کرتے رہیں گے اور ان کو پیسے دیے جاتے رہیں گے اور یہ بیچارے مظلوم ہیں مسلمان ہیں شریعت کی بالادستی چاہتے ہیں اور ان کے آپس میں جنگ ہوتی رہے گی تو اس سے وہ مزے کریں گے وہ چپکے سے ہمارے پہاڑوں سے خزانے نکالتے رہیں گے چپکے سے ہمارے کانوں سے جا کر سونے نکالتے رہیں گے پیٹرول اور تیل کے ذخائر گیس وغیرہ سب لے جاتے رہیں گے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہوگا بات سمجھ رہی ہے تو ان آگے بھی جا ان مسائل پر کافی بات ہوگی ابھی تو یہاں پر صرف نکات ہی بیان کرنے ہیں یہ پہلا نکتہ ہے کہ استاد محترم ابو مساف اللہ فرما رہے ہیں کہ خلیج کی جنگ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے ہمارا اصل دشمن یہ انگریز ہیں یہ سلیبی ہے یہ صحیونی یہودی ہیں جو کہ ہمارے ملکوں کی حکومتوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور یہی وہ دشمن ہے جس کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی تک پہنچ سکے اور مزید اضافے کے لیے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں چاہے جہادی طریقے سے ہو چاہے کفری جمہوری طریقے سے ہو بہت سارے لوگ حکومت پر آئے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے جہادی طریقے پر آنے والوں کی مثال تحریک طالبان افغانستان کی امارت اسلامی ہے امارت اسلامی افغانستان قائم ہوئی اور اس وقت الحمدللہ ہم خود موجود تھے جو دباؤ عمارت پر تھا وہ ہم سب دیکھتے رہے ہیں اقتصادی دباؤ سیاسی دباؤ ہر اعتبار سے دباؤ موجود تھا صرف دو تین ملکوں نے تسلیم کیا تھا افغانستان کی عمارت کو اور افغانستان کے جہاز جو ہیں دو تین ملکوں تک جا سکتے تھے بس اور اقتصادی دباؤ تو اتنا تھا اگر پاکستان کے راستے سے تجارت بند ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی بکستان کے راستے سے تھوڑی بہت تجارت ہوا کرتی تھی وا خان بارڈر کی طرف سے چائنا کی طرف سے تھوڑی بہت تجارت ہوا کرتی تھی اسی فیصد تجارت پاکستان کے راستے سے ہوتی تھی اور آخری ایام میں یہ بھی سب رک گیا اور پھر افغانستان کی حالت خراب ہوتی گئی عمارت کے حالت مسلسل بگڑتی گئی اس لیے کہ یہ حکومت ایک ایسے ماحول میں قائم ہوئی ہے کہ بڑا سانپ جو ہے وہ اپنا پھن پھیلائے کھڑا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا انیس سو میں پوری دنیا کے سامنے ایک آزاد ملک پر امریکہ نے حملے کیے کروز میزائل داغے ستر سے زائد کروز میزائل داغے امریکہ جن مراکز میں ہم نے تربیت کی تھی ان مراکز پر میزائل داغے شیخ اسانہ رحمہ اللہ کے بہانے یہ میزائل داغے گئے ایک آزاد ملک ہے اور اس کو خیر چند ایک تاغوتی ملکوں نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے تب بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور اس کے علاوہ جو جمہوری ممالک کے امام مرسی کو کرسی ملی اور اسماعیل ابانیہ وغیرہ کو کچھ مل گیا اور یہ صبح سرات میں ہمارے مجلس عمل والوں کو کچھ ملا لیکن کچھ کر سکے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے اور کر نہیں سکتے اس لیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت آپ کبھی بھی اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے یہ ناممکنات میں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی بھی کوئی شخص پیشاب کے ذریعے وضو کر لے اور پیشاب کے ذریعے وضو کر کے نماز پڑھ کے دکھائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو اس لیے میرے بھائیوں یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے اصل حقیقی دشمن کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو یہ مرتدین کے خلاف جو جنگیں ہیں ٹھیک ہے یہ شرح جائز ہے ٹھیک ہے ہمیں اس میں شہادت کا اعلی مرتبہ مل سکتا ہے انشاءاللہ اللہ لیکن جو ہمارا مقصد ہے کہ ان مرتد حکومتوں کو گرا کر اسلامی حکومت قائم کی جائے ہم اس میں کامیاب شاید نہ ہو سکے بات سمجھ میں رہی ہے